جامع الفوائد نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں کسی انسان کے ساتھ زیادہ کسی کے ساتھ کم اور کسی خوش نصیب کے ساتھ پورے لشکر یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے نمبر دو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلم میں پر تشریف لے گئے تو جگہ جگہ پر فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم فرمائیں نمبر تین ہر انسان کے ساتھ سیاطین بھی رہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادہ کسی کے ساتھ کم نمبر چار حجامہ سے انسان کا جسم شیطانی اثرات اور امراض سے پاک ہو جاتا ہے جس سے قریب رہنے والے فرشتوں کو راحت پہنچتی ہے نمبر پانچ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے شیطان ناپاک اور بیمار ہے اس کے اثرات خون پر پڑتے ہیں ذاکرین پر کم اور غافلین پر زیادہ نمبر چھ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ حضرت اکہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے فضائل خاص مقامات اوقات اور طریقے خود بیان فرمائے اس بارے میں ستر تک صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں صرف دنیا کا معاملہ ہوتا تو اتنی احادیث نہ آتی معلوم ہوا کہ حجامہ میں جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی قلبی دینی فوائد بھی اور کسی بھی چیز کے دینی اور روحانی فوائد صرف اس کو ملتے ہیں جس کے پاس کلمہ یعنی ایمان ہو